اس کی جگہ اسی طرح کی غزل سنا دیتا ہوں یہ شہر زدہ ہے سدا کسی کی نہیں یہ شہر شہر زدا ہے سدا کسی کی نہیں یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں یہ شہر شہر زدا ہے سدا کسی کی نہیں یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کے لیے کسی کی نہیں خزاں میں چاک گری بات تو بہار میں میں خزاں میں چاک گری بان تو بہار میں میں مگر یہ فصل ستم ہم آشنا کسی کی نہیں خزاں میں چاک گری بان تھو بہار میں میں مگر یہ فصلیں ستم آشنا کسی کی نہیں سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگومان نہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں میں آج پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ شہر سیر زدہ ہے صدا کسی